بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا رحم والا نہایت مہربان ہے الحمد السماوات خالق سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے آسمانوں اور نور اور اندھیروں اور روشنی کو بنایا سم الَّذِينَ کا پاروبی روم پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ برابر ٹھہراتے ہیں یہ صورت الانعام ہے مکی صورت ہے اس صورت میں اسلام کے بنیادی عقائد توحید آخرت اس کا ثبوت اور مشرقی اور اہل بجہ کے راب کے دلائل ذکر ہوئے ہیں <تصفح> الحمد للہ خلاقت تناوا <والأرخا> کی اس آیت میں اکیلے اللہ تعالیٰ کی تمام خوبیوں کے آپ مالک اور معبود ہونے کی دلیل بیان کی گئی ہے اور کفار کے شرک پر اللہ نے تعجب کیا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اب زمین اور آسمان یہ جوہر ہیں یعنی ان کا ایک اپنا الگ سے وجود ہے اس میں کلام منصف اسلام اس کو جوہر کہتے ہیں جس کا اپنا ایک الگ سے وجود ہوتا ہے اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالی نے بتایا ہوا جانے ظلم اور اللہ نے اندھیروں اور روشنی کو پیدا کیا یہ اندھیرے اور روشنی یہ عرض ہے یعنی ارض اور جوہر دونوں کا خالق اکیلا اللہ تعالی ہے عرض اس کو کہتے ہیں وہ چیز جو دوسری کے چیز کے سہارے قائم ہو مطلب یہ ہے کہ کائنات میں کوئی جوہر ہو یا ارض وہ ایسا نہیں جسے اللہ نے نہ پیدا کیا ہو کسی اور نے پیدا کیا ہو اندھیروں اور اجالے سے یہی دن اور رات مراد ہے یا پھر ایمان کا نور اور کفر کے اندھیرے مراد ہے اب یہاں پہ اللہ تعالی نے ظلم کو جمع ذکر کیا ہے اندھیرے اور نور واحد ذکر کیا ہے روشنی روشنی ایک اندھیرے کئی تو یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف پہ گمراہیاں بجہٹیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں جبکہ ایمان کا نور ایک ہی ہے گمراہی کے راستے بے شمار ہدایت کا راستہ وہ صرف ایک ہی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ظلم کو جمع کا لفظ استعمال کیا ہے تو دیرے گئی اور نور ایک روشنی ایک پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کے ساتھ برابر ٹھہراتے ہیں یعنی اللہ کے ساتھ دوسروں کو برابر قرار دے دیتے ہیں خدائی سفار کا حامل مخلوق کو قرار دے دیتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے تعجب کیا ہے کہ یعنی جب ہر چیز کا خالق و مالک صرف اکیلا اللہ تعالی ہے اور مشرق اللہ تعالی کو اپنا رب تسلیم کرتے ہیں کہ ہمیں پالنے والا اکیلا اللہ ہے تو پھر ان پر لازم تھا کہ عبادت بھی اکیلے اللہ کی کرتے لیکن پھر بھی یہ دوسروں کو اس کے برابر گردانتے ہیں ان کے آگے سجدے کرتے ہیں ان کے نام کی نظریں چڑھاتے منتیں مانتے مشکلات میں ان سے مدد طلب کرتے ہیں اور یہ کس قدر بے عقلی کی بات ہے کہ پیدا اللہ تعالیٰ کرے پھر پیدا کرنے کے بعد روزی بھی وہی وہ دے زندگی بھی دے زندگی کے اخبار بھی وہ مہیا کرے اور پھر بندہ اسے چھوڑ کے اوروں کی پرستش اوروں کی عبادت کرے اوروں کو اللہ کے برابر ٹھہرائے یہ انتہائی جہالت اور بے وقوفی کی بات ہے خالہ کا کو من قریبا کا وا اجالا وہی ہے جس نے سنہیں مٹی سے پیدا کیا سما کا واہ پھر اس نے ایک وقت مقرر کیا ایک مدت مقرر کی وہ اجالم مسمن اور ایک اور مدت اس کے ہاں مقرر ہے تما انتم تنتا پھر بھی تم شک کرتے ہو یہاں پہ اللہ تعالی نے انسان کی ابتدائی تخلیق کی طرف اشارہ کیا ہے خالہ تم ملت تمہیں مٹی سے پیدا کیا یعنی آدم علیہ سلاط و کو واقعی چونکہ تمام تر لوگ آدم علیہ سلاط و کی اولاد ہیں اس لیے گویا سبھی سبھی کے سبھی مٹی سے پیدا ہوئے تو تین حکی مٹی اس میں جو تین ان دن کے اندر تلمیل ہے نا اس کو کہتے ہیں تلمیل برائے تحقیق تحقیر یہ حکارت کا معنی دیتی ہے کہ تم کو ایک حقیر مٹی سے پیدا کیا پھر ایک مدت اللہ نے مقرر کی یعنی موت کا وقت تمہارا مقرر کر دیا اور ایک اور مدت اس کے ہاں مقرر ہے یعنی قیامت کا دن جسے صرف وہ جانتا ہے اس کے سوا کسی کو اس کا علم نہیں ہے پھر انتم انتما پھر تم شک کرتے ہو یعنی جس نے تمہیں مٹی کی ایک مٹھی سے پیدا کیا وہ تمہارا خالق ہے وہ تمہیں دوبارہ زندہ کر سکتا ہے تم صرف اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو کہ جس نے پیدا کیا پہلی مرتبہ کیا وہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا تو حیات دینے پر جو قادر ہے وہ حیات کے بعد موت دے کے دوبارہ زندگی دینے پر بھی قادر ہے اس نے پوچھا تھا میوام آباہ رضیم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زارا مالانا ما صا نفیہ خلفا وہ ہمارے لیے یہ مثالیں بیان کرتا ہے اپنی مخلوق اپنی پیدائش کو بھول گیا ہے عالانہ ماہیا امین کہتا ہے کہ جب ہڈیاں وہ سیدھا ہو جائے گی تو پھر انہیں زندہ کون کرے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پل یوی ہلدی انشاہا او والا جس نے پہلی مرتبہ اسے پیدا کیا وہی اسے دوبارہ زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک یہ درست نہیں ہے وہ اللہ فناواتی وقل عرب آسمانوں اور زمین میں وہی اللہ ہے یا علم و و وہ تمہارا پوشیدہ بھی جانتا ہے اور تمہارا ظاہر بھی جانتا ہے وہ یا علم اور جو تم کماتے ہو اسے بھی جانتا ہے پچھلی آیت میں اللہ تعالی کی قدرت کے کمال کو اللہ نے ثابت کیا اور اس آیت میں اللہ تعالی کے علم کے کمال کو اللہ سبحانہ ہوا تعلی ثابت کر رہے ہیں یعنی وہی ہستی ہے جسے آسمانوں اور زمین میں اللہ کے نام سے پکارا جاتا ہے اور آسمانوں اور زمین دونوں میں اسی ایک اللہ کی حکومت ہے اور دونوں میں اس اکیلے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے کیونکہ وہ تمہاری ہر کھلی اور ہر چھپی بات کو جانتا ہے ہر عمل اس کا اس کے سامنے ہے تمہارا اس سے اللہ تعالی کے علم کا کمال ثابت ہوتا ہے اور یہ کمال اس کے معبود برحق ہونے کی دری ہے کہ جو علم میں اتنا کمال رکھتا ہے وہ بھی باغودے برحق تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس آئٹ میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یا اللہ و راہ کھنگا چاہ رہا کھنگا جو تم کرتے ہو جو تمہارا ظاہر ہے جو باطل ہے سب اللہ جانتا ہے تو کہتے ہیں چونکہ اللہ سب جانتا ہے لہذا اللہ ہر جگہ ہے لیکن اس سے اللہ تعالیٰ کا ہر جگہ ہونا لازم نہیں آتا بلکہ صرف اور صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے اب جاننے کے لیے ضروری نہیں کہ بندہ جس کے بارے میں جانے اس کے پاس ہو جب بندے کے لیے ضروری نہیں تو خالق کے لیے ضروری کیسے ہے آج کے جدید دور نے تو یہ مسئلہ ویسے ہی حل کر دیا ہے سیٹلائٹ فضام بھیج گئے جہاں سے وردی تصویریں لے لیتے ہیں جہاں کے بارے میں معلومات چاہیے ہوتی ہیں وہ گھر بیٹھے دیکھ لیتے ہیں سارا کچھ تو بندہ یہ کام کر لیتا ہے پاس موجود نہ ہونے کے باوجود تو اللہ تعالیٰ تو پھر خالق ہے تو ان سے اللہ تعالیٰ کا ہر جگہ موجود ہونا یہ ثابت نہیں ہوتا من من ربی ہند اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی اللہ کالو عین مگر وہ اس سے منہ پھیرنے والے ہوتے ہیں یعنی کہ جو احکامات انبیاء کے پر اترتے ہیں اور جو وہ جز نبوت کی دلیل کے طور پر کو وسیع ہوتے ہیں اس کے علاوہ زلیل و آسمان میں موجود بے شمار نشانیاں جو اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت کی کامل دلیل ہیں یہ ان سب کے باوجود اعراض کرتے ہیں اور حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے بالحق لما جا اہم یقیناً انہوں نے حق کو جٹلا دیا جب وہ حق ان کے پاس آیا فَصَوْفَ أَمْدَاءُ مَا كَانُوا بِهِ تو انکریف ان کے پاس اس کی خبریں آ جائیں گی جس کا وہ ملاق اڑایا کرتے تھے اس آیت میں اللہ سبحانہ خانہ تعالیٰ نے تقلید کا رد ہے تقلید کا قدی لگنا حق ان کے پاس آگیا تو انہوں نے حق کو ہٹلا دیا تقریب نہیں ہے نا کہ حق معلوم ہونے کے باوجود حق کو نہ مانگنا بلکہ اپنی من کی کرنا اپنے بڑوں کی مانگنا کیسے اس نے لکھا ہے کہ حق اور انصاف کو یہی ہے کہ ترجیح امام شافری کے مذہب کو ہے کہ امام شاقری کا مذہب حدیث کے مطابق ہے لیکن ہم چونکہ مقلد ہیں ہم پر اپنے امام کی تقریر واجب ہے یہ ہے تقریر بلکہ جب وہ بلحق جب حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے حق کو ہم لا دیا حد سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر اترنے والی کتاب کفار جس چیز پر ہنستے تھے وہ ہے آخرت اور اس میں پیش آنے والے معاملات اور اللہ کے وعدے جو اس نے قرآن مجید میں اسلام کے غلط غلبے اور کافروں کے مغلوب ہونے کے مطالعے یہ تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن جن چیزوں کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے قیامت مسلمانوں کا غلبہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے وعدے غلط غالب ہونے کے ان سب پر یہ ہنستے تھے ان وعدوں کو محض مذاق سمجھتے ہوئے ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے لیکن انقریب مسلمانوں کو مدینہ مرورا کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا جائے گا اور پھر ایسے واقعات پیش آئیں گے کہ جن سے یہ وعدہ حقیقت میں بدل جائے گا اور رہا قیامت کا وعدہ تو ان کی آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے مرنے کے بعد جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہ ان کے سامنے آ جائے گا آزاد وہ اکردی ان کو قبر میں پہنچتے ہی شروع ہو جائے گا المیا ام کام من فرن مکن فل ارنالمکل لقم کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ ہم نے ان سے پہلے کتنے زمانوں کے لوگ ہلاک کر دیے مکن فل اور ہم نے ان کو زمین میں وہ اقتدار دیا تھا جو تمہیں نہیں دیا وَأَرْسَلْنَا وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ اور ہم نے ان پر موسلا بارش برسائی اور ہم نے ان کے نیچے سے چلنے والے دریا نہ تو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا وہ مِن اور ہم نے ان کے بعد کئی دوسری امتیں دوسرے زمانے کے لوگ پیدا کر دیت میں تنویح کی جا رہی ہے کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ ان سے پہلے کئی قومیں اس طرح قوم لوگ قوم آ سبج علیہ فرعون جو خوبہ و اقتدار میں ان کی اس وقت بہت آگے تھے بارشوں اور نہروں کی وجہ سے ان کے باغات اور کھیت ہر وقت ہرے گھر رہتے رہ لاتے ایش اور خوشحالی کا ان کے ہاں دور دورا تھا لیکن ان کی یہ درختی ان کا یہ ایش و عشرت والی زندگی بسر کرنا اور ان کے خالد اور ساری نکھنتے کچھ بھی ان کے کام نہ آئی جب انہوں نے بغاوت پر سرکشی پر کمر باندھ لی تو اللہ تعالی نے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا پھر ان کے بعد اور قومیں پیدا کر دی یعنی جب تم سے زیادہ طاقتور قوموں کو اللہ سبحانہ و ہوا نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا تو پھر تمہاری کیا حیثیت ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیاوی ترقی دنیاوی ترقی یہ اللہ تعالی کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے بلکہ ان پر حجت قائم کر کے یہ کے بھی ہو سکتا ہے کی یعنی ہوئی ہے اور پھر جب پکڑے گا تو بھی بڑی سخت ہے وہ املی لہوم وزلم اور اگر ہم ہاں ان پر کاغذ میں لکھی ہوئی کوئی چیز اتار دے پھر وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھوٹے تو تب بھی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے زحر یہ تو کھلے جادو کے سوا کچھ بھی نہیں ان لوگوں کا ذکر ہے جو انبیاء کے موجزات کو الٹی سیدھی تابیلیں کر کے ان کو جٹلانے کی ہی کوشش کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقران نے فرمائشیں کی تھی یہ موجزہ یہ موجزہ یہ دکھاؤ یہ دکھاؤ تو ان میں سے ایک فرمائش ان کی یہ بھی تھی جیسے کہ اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک تو آسمان پہ نہیں چڑھ جاتے اور تیرے آسمان پہ چڑھنے کا بھی یقین نہیں کریں گے جب تک تو ایسی کتاب نازل نہ کرے جسے ہم خود پڑھیں یہ ان کے مطالبے سے تو فارے مکہ پہ بڑے عجیب ہو یہ لوگ اپنی سرکشی اور کفر کی روش میں اس قدر پختہ ہیں کہ اگر ہم ان پر آسمان سے کتاب نازل کریں لکھی لکھائی آسمان سے کتاب نازل کر دیں پھر وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو لیں یعنی ان آنکھوں کا روکا دیں ہاتھ سے چھو کر اس کے کتاب ہونے پر یقین کریں آنکھوں سے اس کو دیکھ لیں کہ یہ کوئی سیادی اور نظر بندی جیسی چیز نہیں بلکہ حقیقت ہے تب بھی وہ لوگ اسے کھلا جادو قرار دیتے اور پھر اگر یہ بس وقت قرآن کو جادو قرار دے دیتے تو اس میں کیا کاج ہے بکال ملک اور انہوں نے کہا کہ اس پر فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا نازل کیا گیا اور اگر ہم کوئی فرشتہ نازل کر دیتے تو فیصلہ معاملے کا فیصلہ کر دیا جاتا یا کام تمام کر دیا جاتا سن والار پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی نمبور کے بل کا ایک اور اعتراض ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو مخلوق کی طرف رسول بھیجنا ہی تھا تو وہ رسول انسان کے بجائے فرشتہ ہونا چاہیے تھا یا پھر اس انسان رسول کے ساتھ بشر رسول کے ساتھ ساتھ ایک فرشتہ بھی ہوتا جو اس کے ساتھ ساتھ رہتا اور وہ کہتا کہ یہ اللہ کا رسول ہے اس پر ایمان لاؤ پھر ہم مانتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا ہو بھی جاتا ہم فرشتہ نازل کر دیتے تو پھر یہ نہ مانتے تو ان کا کام تمام ہو جاتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ چلا آیا ہے کہ جب کوئی قوم اپنے نبی سے موجودہ طلب کرے اور وہ اسے دکھا بھی دیا جائے لیکن اس کے باوجود وہ اس نبی پر ایمان نہ لائے تو اس قوم کو ہلاک کر دیا جاتا ہے اس لیے اگر فرشتے اصل صورت میں نازل ہوتے تو ان کے پاس وہ عذاب لے کے آتے اور ان کا قصہ تمام ہو جاتا ہو مالا کا جالنا ہو اگر ہم اسے فرشتہ بناتے تو یقیناً اسے بھی ہم آدمی ہی بناتے والا بس اور ہم ان پر انہی شبہ ڈالتے جو شبہ وہ ڈال رہے ہیں یہ کفار کے اعتراض کا اللہ نے دوسرا جواب دیا پہلا جواب تو یہ دیا کہ اگر ہم فرشتہ نازل کر رہے تھے اور یہ ایمان نہ لاتے تو ان کا کام تمام ہو جاتا دوسری بات اللہ تعالی نے کہی ہے کہ ان کے مطالبے کو مانتے ہوئے ہم فرشتے کو اتارنا منظور کر بھی لیتے تو وہ بھی انسانی صورت میں آتا کیونکہ اسے اس کی اثر شسل میں تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا اور جب وہ آدمی کی شکل میں ہوتا تو پھر یہی اطراف کرتے جو اب کر رہے ہیں اس وقت کے قاتر کسی انسان کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قوم سے تھے اور ان کے سامنے جوان ہوئے انہی میں زندگی گزاری اب کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو مانتے ہیں لیکن انسان ماننے کے لیے تیار نہیں گویا ایک ہی اپنی کی دونوں شکلیں ہیں اور دونوں ہی باتیں. حالانکہ اللہ نے اپنا احسان سانا ہے کہ میں نے انسانوں میں سے انہی کے اندر رسول بھیجا ہے جو ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا اور آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا فہا کا بن لدین تو ان لوگوں کو جنہوں نے ان میں سے مذاق اڑایا تھا اسی چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ مشرقین مکہ جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں جو معاملہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ اتنی نیا نہیں کافی لوگ پہلے بھی ایسے کرتے چلے آئے ہیں اور کار رسول عذاب سے کافروں کو ڈراتے تھے تو یہ کافر اس عذاب کا مذاق اڑایا کرتے تھے تو آخر کار کیا ہوتا کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی طرف سے عذاب ان کافروں کو گھیر لیتا